آج اپنے دادا کا نام تو بہت ساروں کو بھی یاد نہیں سے ہم کیا لے کر آئے اس لیے ہمارے حضرت والا شیخ الب اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے تھے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا دنیا سے دل لگانے والے عقل مند نہیں ہوتے زیادہ کمانے والے عقل مند نہیں ہوتے یاد رکھیے زیادہ کمانے والوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند نہیں فرمایا جو آخرت کی تیاری کرتا اس کو عقل مند فرمایا چنانچہ شریف لَو اگر احمق لوگ نہ ہوتے تو دنیا برباد ہو جاتی یعنی دن محنت کرنے والے کہ اس میں چاہے نماز بھی چھوڑ رہے ہیں جماعت بھی چھوڑ رہے ہیں اگر دکان بند کر کے جائیں گے تو کیسے کام ہوگا نقصان ہو جائے گا یہ لوگ احمق ہیں فرما لحما خا اگر احمد لوگ نہ ہوتے جمع کرنے والے احمق ہیں ہلاکت الَّذِ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو منہ پر بھی برائی کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں اور پیچھے بھی قیمت کرتے ہیں ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے لیے بھی اللہ جگہ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں اتنا ہو گیا ہمارا مال زکات زکات تو ہم نے کبھی دی کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں زکات کیسے دی جاتی اور اگر پتہ چل بھی گیا اب کیا کریں گے کہ اسی مال کو اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیں گے یا کسی ایسی جگہ ایسے کام میں لگا دیں گے بیوی کی ملکیت میں دے دیں گے تاکہ اس کے پاس چھ مہینے رہے سال نہیں گزرے گا تو زکوات نہیں واجب ہوگی اور اسی طرح بازے لوگ ایسی کوئی چیز خرید لیتے ہیں پلاٹ تاکہ زکاط فرض نہ ہو اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے کس پر نہیں ہے دیکھیے کوئی چیز ایسی لاگو نہیں کی کہ جس پر نہیں ہے جس کے پاس نہیں وہ بھی زکاط دے جب تک اتنی قیمت نہیں ہوگی ساڑھے باغ تولہ چاندی کی قیمت ہے جو اس زمانے میں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار ہے یا بعض چاندی کم ہوتی رہتی بعد چالیس ہزار پہنچ جس کے بعد اتنی قیمت ہے اتنا مال ہے وہ زکوات دے جس کے بعد اتنا نہیں ہے اس پر زکات نہیں لیکن نماز تو ہر آدمی پر ضروری ہے تو یہ کہنا کہ آج کل میں بہت مصروف ہوں نہ دکان پہ ہوتا ہوں کیسے نماز پڑھوں یہ جواب وہاں چل جائے گا آخرت میں جواب نہیں چلے گا آخرت میں نہ نہلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی وہاں اللہ تعالی کی محبت کام آئے گی یہ سب جوابات کام نہیں آئے گی ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا ہماری صحیح نہیں رہتی تو ہم کیسے نماز اس پر بھی فرض ہے تو کوئی کہتا ہے پیشاب کے پکڑے آتے ہیں کوئی کہتا ریخ خارج ہو جاتی ہے کوئی کہتا بواسیر ہے بس وہ سمجھتا ہم پہ نماز معاف ہے معاف کسی پر نہیں ہے جب تک ہوش में میں ہے آدمی اور لیٹ کر بھی تکیا لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے اس وقت تک نماز پڑھ ہے ہر مسلمان کو پھر یہ سب یہ کہنا کہ ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے تو یہ جوابات وہاں چلیں گے بھی. یہ جوابات پر؟ وہاں پر وہاں پہ آتا ہے بدن گواہی دیں گے پیر بولے گا کہ مسجد تو میں نہیں جاتا تھا میں سینما گھر جاتا تھا ادھر ادھر آل فال چکروں میں جاتا تھا لیکن مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. ہاتھ بولے گا اس سے میں نے تماچے مارے مظلوموں کو جائے ہاتھ خود بولے گا یہ کہانی اس نہیں. قرآن کریم سورہ میں منا اس دن منہوں پر مور لگا دی جائے گی مالا افواہ منا ہم پھر اس دن ہاتھ بولے گا کہ میں نے اس سے کسی کا پیسہ نکالا میں نے اس سے کسی کو تماچا لگایا میں نے اس سے جو ہے چوری کی ڈاکہ ڈالا ہاتھ بولے ان کے ہاتھ بولیں گے وہ تش اور گواہی دیں گے ان کے پیر بیما کان سمون جو کام وہ لوگ کیا کرتے تھے لہذا آج ہم اپنے مزے کے لیے کام کر رہے ہیں کل کو یہی لوگ ہمیں یہی ہمارے آگا ہمیں پسوائیں گے آجا ہمیں پسمائیں انسان آمال نامہ دیکھ کے کہے گا لا نہیں نہیں ہم نہیں کرتے, ہم اس لیے نہیں کرتے لوگوں سے چھپا سکتے اللہ تعالی سے بھی چھپا سکتے اہلے چھپ جہاں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے جو کرتا ہے تو چھپ کے جہاں سے سامنے اکثر لوگ گنا نہیں کرتے لیکن بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جو سامنے بھی کیے جاتے ہیں اس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں سر کے بال سنت اور شریعت کے خلاف رکھنا یہ بھی گناہ ہے گال کو فارغ البال رکھنا یہ بھی گناہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ شریف کی روایت ہے وصفر البحا شوارد داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو کترواؤ سرکار کا ارشاد سر کو کو کو کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کرنا بالکل بخاری شریف سفر نمبر آٹھ سو پچہتر جلد نمبر دو ہو ضرورت ہو دیکھ لے کتاب سرکار تو عالم صلی اللہ और मूछों को کترواؤ دوسری ہیں لوگوں میں عزت سے کیا ہوگا عزت تو رب العزت کے ذمہ ہے اگر ہم اللہ والے بنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عزت فرمائیں گے لہذا اپنے ظاہر کو دے اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے گنا اسی کو سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر لیا ناجائز جو ہے کسی سے جو ہے مال ما اچھک لیا کاری پتکاری کو بھی گناہ سمجھتے. گنا سمجھتے کیا ٹی وی میں مائیں بہنیں آتی کیا ٹی وی میں نہیں ہوتی گانے اور میوزک نہیں ہوتا کیا ٹی وی دیکھنے کو جائز طرح دیا جا سکتا ہے ناجائز تو ناجائز رہے گا ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ادھر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی اور دوائی کے ساتھ ساتھ دوا بھی چل رہی ہے زہر بھی چل رہا ہے نماز بھی چل رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اردو بول رہا ہوں میں صاف ستھری کوئی گائے اگر استعمال بھی نہیں کر رہا یہ شیر بھی کتنا آسان ہے اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ دونوں ساتھ ساتھ کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کتنی بھی اچھی دوا کھائے کراچی آب خان چلا جائے وہاں دوا بھی کھا رہا ہے وہیں بد بھی, بھی کر رہا ہے نشے والا نشا کر رہا ہے اور شوگر والا خود چینی والا حلوا کھا رہا ہے تم پت پرہی کر رہے دوا کارگر ہے دوا جب کارگر ہوگی جب پت پرہیلی چھوڑیں گے نماز کا اثر جب ہوگا دیکھیے तो اعمال تو में पढ़ा जाता پڑا جاتا ہے ہم یہاں سے छोड़ سے چھوڑ کے حیدرآباد جو وہاں سے بارڈر نظر آ رہا وہاں فوجی جوانوں سے بھی بندے نے خطاب کیا اور وہاں فضائ المال وہاں بھی رکھی ہوئی اردو میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائی العمال قرآن کریم کے بعد اردو میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ فضائے اعمال اس میں حضرت شیخ نے فضائ العمال میں لکھا ہے یہ قرآن کی آئے دیکھنے پا رہے شرح کی ہے وہ بھی تو پڑھے لکھا ہے کہ حضرت اپنے اباس فرماتے جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہ روک دے اس کی نماز اس کے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتی ہے اب اس کا کیا مطلب نماز چھوڑ دی جائے نہیں نہیں نماز پڑتا رہے کس حالت میں بھی یہ پڑھتا ہے گنا چھوڑنے کی فکر کی جائے اگر آج ہم ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم استرا نہیں لگائیں گے اپنے کے بالوں کو بڑھائیں گے مولوی ملا نہیں ہے یہ سرکار کی سنت ہے جو آج کہتے ہیں یہ طالبان کا طریقہ ہے یہ مولویوں کا طریقہ نہیں نہیں یہ سرکار ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تمام انبیاء اسی شکل میں آئے کوئی ثابت کرتے کسی پیغمبر نے داڑھی مٹائی ہے کسی صحابی نے داڑھی مڈائی ہے آج جواب بن جائے گا داڑھی مڈانے کا کوئی ثابت نہیں کر سکتا تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اللہ کی داڑیاں تھیں آج ہم کے راستے پہ جا رہے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے راستے پہ جا رہے ہیں تمام, تمام انبیاء کو تصور میں لائیں اور حضرت حسین کا چہرہ تصور میں لائیں حضرت حسین کی بھی پوری داڑھی اور سرپر امامہ اور سجدے میں آپ کو شہید کیا گیا آج حضر حسین کے ماننے والے ادا مسجد میں نہیں آتے حسین کے فقیر بنے ہوئے حسین کا فقیر بننے کا کام چلے گا یا اللہ سے مانگنا پڑے گا وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے خدا فرما چکا خوراک کے اندر میرے محتاج ہے پیرو پیمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیا سے اور یا اللہ, اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور یا اللہ سے اولاد مانگنا اور حاجتیں مانگنا ناجائز اور شرک ہے حضرت حضرت میں عمر رضی اللہ کریم کی شرح کرتے ہیں کون سی آیت کی سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں یہ تو سب کو یاد ہے نا بھائی و ایاک نستعین کیا مطلب ہے ایاک یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں حضرت عبداللہ عمر ایک جملہ بڑھاتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں ایک جملہ بڑھاتے ہیں تفصیلی سے مدد مانگنا جائز ہو جائے گا اور یہ اللہ کی خدمت میں جانا چاہیے اس لیے جانا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہم نے اٹھائیس سال ایک بڑے اللہ والے کی خدمت میں گزارے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہمیشہ ادب والے نے یہی سکھایا کہ اللہ والوں کا کام اللہ کا راستہ دکھانا ہے. اللہ تک پہنچانا ہے. اولاد دینا اور مال دینا اور غربت دور کرنا پریشانی دور کرنا اولیاء اللہ کا کام نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں کام بگڑے ہوئے بن جاتا لیکن اولیاء اللہ سے اولاد مانگنا یا اولیاء اللہ سے کوئی اور ایسا ایسا عقیدہ رکھنا حال ہی اپنے مسدس میں کہتے ہیں کہ, جو کہ آج پر پہلے سجدہ تو کافر کافر جو ہے اگر آپ کو سجدہ کرے کرے غیر کی پوجا تو کافر ہندو پوجا کرتا ہے کافر کہتے ہیں ہندو بود کی پوجا کرے تو وہ کافر ہے اور ایک آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ پکا مسلمان یا بہت سے پیر ایسے بھی ہیں سندھ اور پنجاب میں جہاں جب جو ہے وہ وہ اوپر بیٹھتے ہیں آنے والا مرید اس کے پیر کو چومتا ہے سجدے کی شکل بنتی ہے نا جائے. اسی طرح عورتیں ان کے پیر دبا رہی ہیں یہ بھی نا جائے. جس پیر کی محفل میں عورتیں بے پردہ ہیں وہ پیر نہیں ہے ہمارے شیخ تو وہ پیر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ کیا ہے صحابہ نے عورتوں سے پردہ کیا ہے تمام اللہ نے عورتوں سے پردہ کیا ہے پھر عورتوں کے سامنے جو پیر آتا ہے یا جو عورتوں عورتیں اس کے پیر دبتی ہیں وہ عورتیں بھی فاسقہ فاجرہ ہیں اور وہ پیر بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے تعلق کیا جائے بلکہ ایسے پیر سے پیر توڑ دینی چاہیے جس کو شریعت کے احکام کا نہیں پڑا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا کہتے ہمارے پہ نماز نہیں ہے شیخ عبد الخر جیلانی محبوب سبحانی کا نام تو سنا ہوگا کتنے بڑے پیر ہیں پیران پیر شیخ کبیر ایک دو چار ہزار مرید نہیں تھے حضرت کے لاکھوں مریدین تھے آج تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے آج لوگ ان کے نام کی گیارہ کھا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے گیارہویں کرنے سے مفرت نہیں ہوتی نماز پڑھنے سے مفرت ہوتی ہے یاد رکھیں اگر بڑے پیرتا فرماتے ہیں پڑھے اور نمازی جمعے کے نمازی کو نہیں کہا جاتا نمازی کو نمازی کہا جاتا ہے نمازی کہنے کے لیے تیار نہیں چار وقت کی نماز تھوڑی ہے پانچ وقت کی ہے پانچ وقت کی نماز ہے نا بھائی جو فیکٹری میں بیس دن آئے دس دن نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں وہ چھٹیاں کرتا ہے یہ لائق ملازم نہیں ہے نالائق ہے اس کو اس کا الگ لکھ لیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے قبرستان میں دفر کرو وہ تو یہ فرما رہے ہیں اور ان کے ماننے والے بس کر رہے ہیں, نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ربی اللہ جھنڈا لگا لیا اور جو ہےشق رسول بنے داڑھی مون رہی ہے پائچے نیچے جا رہے ہیں جو چاہے جی می کر رہے کیسا آشقِ رسول؟ صحابہ کا تھا کہ جو سنتے فوراً عمل کرتے ہیں. کسی صحابی نے داڑھی کم کرنا بھی نہ ہے یہ بھی عادت ہے ایک مٹھی تینوں طرف سے بڑھانا ضروری ہے بعد لوگ پہلے کٹا لیتے ہیں نوجوان منع کے چکر میں یا کسی بھی وجہ سے معلوم نہیں ہے بالوں بوڑھے بھی ہو گئے شادی تھوڑی کرنی لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں اور میں یہاں کی علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو بار بار بیان کریں ورنہ قیامت کے دن ممبر پر بیٹھنے والوں کا گربان ہوگا اور عوام الناس کا ہاتھ ہوگا آپ نے ہمیں بڑے بڑے قصے سنائے علمی مذاکرے کیے یہ نہیں بتایا کہ داڑھی بڑھانا ضروری ہے پہلے آپ بولیں گے لکھے تھے پہلے تو کہیں نہیں ایک پہلے لوگ داڑھی مڈاتے ہی نہیں تھے انگریز جب آیا ہندوستان میں اس وقت سے داڑھی منڈانے کا سلسلہ شروع گا. پہلے تو یہ کام مخلص کرتے تھے تیسری جنس ہجڑے کرتے تھے مرد کو داڑھی منانا زیبا نہیں تھا مرد کی مردانگی اس سے ختم ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں کیوں گناہ اگر تھانوی نے اسی لیے زیادہ زور دیا ہے تھانوی کے زمانے میں انگریز آ رہا تھا آ گیا تھا اور مسلمان خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ داڑھی منڈا کے گورا معلوم ہوتا ہے تو ہم بھی ذرا اسے معلوم ہو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھائی یہ غیروں کا طریقہ ہے ہم اللہ عن کے طریقے پہ آ جائیں نبی کے طریقے پہ آ جائیں صحابہ کے طریقے پہ آ جائیں تو شیخ عبد القادر جینانی محبوب سبحانی بات یہ عرض کرا تھا کہ نماز معاف کیسے ہو سکتی ہے اتنے بڑے پیر کی نماز معاف نہیں ہوئی ایک درفا خاص مراقبے میں تھے کسی خاص ذکر کی حالت میں شیطان آ گیا آگے کہہ رہا عبد القادر آواز بنائی ذرا درج دار عبد القادر ہم تیری عبادات سے بہت خوش ہو گئے اب ساری تیری عبادت معاف کرنی ہم. اب تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک روشنی بھی کرتی شیطان کو یہ تصرف حاصل ہے یہ اولیاء اللہ دین کا علم ضروری علم رکھنا ہر آدمی پہ ضروری ہے اور سارے علم رکھتے تھے لہذا شیخ عبد الخاج محمود صبح نے فوراً رجیم پڑھا غور کیا کہ صحابہ پہ نماز معاف نہیں ہوئی کیا صحابہ سے بھی کوئی ولی بڑھ سکتا ہے اور نبیوں کے سردار پہ نماز معاف نہیں ہوئی صحابی کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ دو آدمیوں کے سہارے سے آپ کے پیر مبارک زمین میں گھسٹ رہے ہیں اور آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اس حالت میں آپ مسجد میں گئے پھر نبی نبی پہ نماز نہ معاف نہیں ہوئی تو ولی پہ کیسے ہو جائے پھر جو یہ کہتا ہے ان نماز نہیں ہے وہ جھوٹا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس اس کی پیریں توڑ دی جائے اس کی اس کو, اس اس کے اس کو بے نقاب کیا جائے لوگوں کے سامنے جو عورتوں کو بے نقاب کرتا ہے اس کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے اصلی پیر نہیں ہے جالی پیر ہے دو نمبر ہے جو کہتا ہے کہ عورتوں سے ہمارا پردہ نہیں ہمارا دل صاف ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہن اللہ منظور کیا اللہ لانت فرمائیے جو عورت جو مرد کسی عورت کو دیکھے اس پر لانت فرمائیے جو عورت اپنے آپ کو بنا سوار کر بے پردہ دکھائے آپ اس پر لانت فرمائیے مشکا شریف کی روایت اور بخاری شریف اس بعد کتاب یعنی کریم کے بعد سب سے زیادہ یہ کیسا پیر ہے جو آنکھوں کا ذنا کر رہا ہے عورتوں کا سامنے بھلا کسی آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہر آدمی ہے کیا لگایا ہوا ہے کیا گھر میں میوزک سننا جائز ہو جاتا ہے گھر میں بھی جائز نہیں میرے بھائی سرکار نے رشاط فرمایا سے سننے چند منٹ کی بات ہے پھر پتا نہیں آئندہ کب آنا ہو زندگی بخیر منطق, نہیں بن سکتی نبی کے بنانے سے حضرت کو بیٹا نہیں قرار دیا گیا قرآن کریم پڑھیے زید کا نام واحد صاحب کا, کا بھی بیٹا نہیں ہو سکتا منہ بولا بیٹا جب نبی کا بیٹا منہ بولا نہیں ہو سکتا تو کسی کی بہن منہ بولی کیسے ہو سکتی یہ صرف دھوکا ہے نفس و شیطان کا کہ یہ میری بہن ہے یہ میری پلا کی طرح ہے یہ میری بھابی ماں کی طرح ہے بھابی سے بھی پردہ ہے کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھائی کے انتقال کے بعد بھابی سے رشتہ ہو جاتا نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسے مجھ سے ہو چکے ہیں جس سے یہ فائدہ کلیا یاد کرتے جو میں باتیں ارض کر رہا ہوں تھوڑے غور سے سننے کی کوشش کریں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے یہاں کے والانے سے پوچھ تو ان کے یہاں جس جس عورت سے زندگی میں کبھی بھی نکاح, حلال ہے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں نہیں ہو سکتا ना پردا بھی نہیں لیکن چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ है مامی سے نکاح ہو سکتا ہے کتنے بھانجے بڑے ہوتے ہیں اور مامو چھوٹے ہوتے برابر بھی ہوتے تو اگر بل پر جو مامو مر گیا تو بھانجے سے نکاح ہو سکتا اس وقت عزت گزارنے کے بعد जिस جس جس عورت سے نکاح کبھی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے اس کے سامنے جانا اس سے باتیں کرنا علیہ السلام کا کو بیٹا کہ ہم کہتے ہیں کتنی کہ کہ بری بات ہے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو وہ تو کافر ہے اللہ کا بیٹا ہے یہ کہہ رہے نہیں ہم تو ہم جو سکتے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ جو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرنا صحابی کہتے ہیں ہمارا کہ چوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ بھی ہم دوسرے سے نہیں مانگتے تھے گر کے اٹھ کے اور اتر کے خود بھی اٹھاتے تھے تاکہ دوسرے سے مانگنا لازم نہ ہو جائے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی بے مقصد گزر رہی ہے میں اس میں اصول جو ہے ہمارا اتنا اصول ہے کیا بتائیں پیدائش سے لے کے اکبر اللہ باجی کہتے نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں کسی اللہ والے کے پاس جاتے آتے تو پتہ چلتا نا بس کمانا سیکھ لیا دو اور دو چار کرنا سب چھوڑ کے جانا ہے سب چھوڑ کے جانا ہے کہ کتنے قبر میں چلے گئے زال اور سہراب اور رستم چل سے بڑے بڑے پہلوان چلے گئے اولیاء اللہ چلے گئے انبیاء چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے سلام آ کے دروازہ کٹ کٹایا من دکل باغ پوچھا گیا کون ہے کہا کہ اسرائیل ہے جہاں آنے کی اجازت چاہتا ہے حضرت فاطمہ نے کہا تمہیں اجازت کی پڑی ہے میرے ابا بیمار ہیں کہا کہ میں نے اس سے پہلے کسی گھر میں داخلے پہ اجازت نہیں لی یہ سرکار کا گھر اس لیے جا پھر پوچھا پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں. آپ کی روح نکالنے آیا ہوں کہا اسراہیل تم میری روح نکال لوگے. کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فرمایا جبریل بھی موجود تھے سرکار نے عرض کیا سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ گیا جبرائی میں جانے کے لیے تیار ہوں نبی اللہ کے پاس جانے کے لیے کیوں تیار ہوں میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن ذرا کچھ کراؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے سرکار آخری وقت میں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں کسی سنت کا اہتمام نہیں ہے ہم ساری سنتیں دو دھو کے پھینک رہے ہیں گھروں سے نکال رہے ہیں اور اگر پردہ بھی کریں کہتے ہیں ایسا پردہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو کانچہ اوپر رکھنے کی توفیق نہیں داڑھی پوری بڑھانے کی توفیق نہیں سرکار آخری وقت میں ہمیں یاد رکھ رہے ہیں ہمیں اچھی حالت میں بھی ان کو یاد رکھنے کی توفیق نہیں جبر جا کے کچھ کیا اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے جبریل امین اور اللہ آ کے جواب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے فرمایا الان اللہ تعینی اب میری آنکھیں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی لہا گا اب میں چلنے کے لیے تیار ہوں جب میری میری امت کا میری امت کا اللہ تعالی اللہ تعالی خیال رکھیں گے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی ہوں گے پھر مجھے کسی بات کی فکر نہیں بتائیے وہاں بھی یاد کر رہے ہیں قیامت کے دن بھی یاد کریں گے اور قیامت کے دن بھی سوائے آپ کے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بتائیے دنیا میں تحصر و طرح کے سفیر آئے تھے آپ نے ان کی موچیں بڑی تھی داڑیاں مٹی ہوئی تھی ان کا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرے اندر پھیر لیا تھا اللہ تعالیٰ فرما دیتا اگر شفاعت کے لیے ہم قیامت کے دن جائیں گے اور سرکار نے ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا پھر ہمارے پاس کیا, کیا چیز ہوگی کس کی شفاعت کروائیں گے کوئی دنیا کا شفات کر سکے گا جس کی ہم مانتے ہیں وہاں پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اللہ من کوئی بول نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ جس کو اجازت نہیں دیں گے لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے قرآن, قرآنِ, قرآن جس کو اللہ تعالی نے قرآن یہاں امام صاحب اور محمد صاحب میں کہتا ہوں سنیں. پھر دیکھیں کہ سو میں سے دس آدمی بھی صحیح قرآن نہیں پڑھتے اہتمام نہیں ہے نا بس جیسے تیسے پڑھ رہے اپنی زبان غلط بولے دوسرے ہنستے اور قرآن جیسے تیسے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین چلنا الحمد للہ بھیا لکھا صاحب سے پوچھیں کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس کو پڑھنے کے لیے پھر اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی کا یہ بھی مقصد ہے جو کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں دینی مدارس والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں دینی مدارس والے یہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ پر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سمجھ رہے سمجھا رہے ہیں اور قرآن کے علم کو دنیا میں عام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں اور دینی مدارس قائم تھے اور قائم ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت میں ان کا حصہ ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں حفاظت کرنے میں یہی مولوی اور علماء کام آتے ہیں کون لیڈر حفاظت کر رہا ہے قرآن کریم کی یہ داڑی والے یہ پینچوں اوپر رکھنے والے یہی ہیں جو دین کے چوکی دار ہیں یہی ہیں جو دین کے چوکیدار ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں جو دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دے سکتے لہٰذا کیا کرنا ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر قاری صاحب سے کہیں یہاں امام صاحب ہیں قاری صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں ہر محلے میں کوئی نہ کوئی حافظ ہوتا ہی ہے کسی کو بھی پکڑنے مجھے پندرہ بیس منٹ دے دو بھائی میں اپنا قرآن صحیح کر لوں آپ کو سناؤں تاکہ میرا قرآن صحیح ہو جائے جب وہاں پہ پوچھا جائے گا ہر مسلمان پر واجب ہے آج اس کو ہم نے کوئی ضروری نہیں سمجھا اسی لیے میں کیونکہ کب آنا ہو وہ ضروری باتیں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ یا تو بتائی نہیں جاتی ہماری توجہ نہیں پوچھنا چاہیے سب کو بتایا کہ نکاح ہونے سے کپڑا بھی ضروری ہوتا ہے بنا کے دینا توا لانا بھی ضروری ہوتا ہے تو پھر کلبہ پڑھنے کے بعد بھی تو خود پوچھنا چاہیے نا ہمیں کیا کرنا ہے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے ابو جہل کیوں نہیں کلمہ پڑھتا تھا اور ابو جہب کیوں نہیں کلمہ پڑھتا تھا کہ ان کے سامنے صحابہ تھے ان کے سامنے صحابہ تھے صحابہ ہر وقت عمل کرنے والے تھے عاشق تھے ہر وقت فدا رہنے والے تھے وہ جانتے تھے اسلام لانا اتنا آسان نہیں ہے اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر ابو جہل کے دور میں ہم لوگ ہوتے نا وہ فوراً وہ ایمان لے آتا ابو لحب کہتے یہ اسلام ہے تو ہم بھی لاتے کوئی, کوئی کام تو کچھ نہیں کرنا ہے بس کلمہ ہی تو پڑھنا ہے ان کے سامنے صحابہ تھے جو ہر وقت تلواریں لٹکائے رکھتے تھے ہم نے ایک تعویذ پہن لی بس ہماری حفاظت ہو گئی اب چاہے دنیا جائے باہر میں تعویذ پہنی تھی صحابہ نے حضرت ہمارے فرماتے تھے حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالی اور نبر اللہ مر فرماتے تھے کہ صحابہ نے گردنوں میں جیسے آج مسلمانوں نے تعویذیں لٹکائی ہوئی ہیں تعویذیں نہیں لٹکائی تھی تلواریں لٹکائی سے دنیا کو پتہ کیا تھا اور تلوار لٹکانے کا مطلب کسی پر ظلم کرنا نہیں تھا اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا اور کیا صاحبہ اگر صحابہ ایسا نہ کرتے تو آج ہم تک دین پہنچتا صحابہ بھی ہمارے ہماری طرح ہوتے ایک علمہ پڑھ لیا اور نبی ہماری سفارش کریں گے تو ہم تک دین پہنچ جاتا پھر آج خدا نخواستہ ہم کسی گھنٹے گھر پہ ہوتے یا کسی جو ہے ہندوستان کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اب کیا کرنا ہے اب ایک کام رہتا ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا دوست ہے یاد رکھیے اللہ کا شکر ہے عام مسلمان, گناہ مسلمان بھی اللہ کا دوست ہے لیکن یہ دوستی عوامی دوستی ہے خاص دوستی ہونی چاہیے جیسے ہماری آپ کی دوستی ہم کہیں کراچی میں ملیں گے تو ہو سکتا ہے آپ ہمیں پہچان جائیں او خیر خیریت لیکن اس کو خاص دوستی نہیں کہتے اس کو عام دوستی کہتے ہے نا کہیں بھی مل گئے دو سلام ہو گئی لیکن جیسے ہمارے ساتھی آئے اس طرح کے دوست کہ جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں دو دن ملاقات نہ ہو تو فون کرتے ہیں یہ اصل دوستی ہوتی ہے تو اللہ سے دوستی بھی اصل یہ ہے کہ اگر کسی دن ذکر نہ ہو اور نماز قضا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جائے ذکر کا نامہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے اس کی یہ دوستی کیا ہے اللہ آمنو و کانو کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تقوی سے رہتے ہیں تقوی کیا چیز ہے زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے نماز فرض پڑھ لیا نا چار پر دو سنت تین فطر یہ ضروری ہے باقی اگر پہلے چار کی سنت نہیں پڑی کوئی گناہ نہیں ہے بعد کے چار نفل نہیں پڑے کوئی گناہ نہیں ہے ضروری یاد کرنا ٹھیک ہے دو نفل اور پڑھ لیں تاجد کی نیت سے دو سنت کے بعد دو نفل کی جگہ چار نفل پڑھ لیں قیام نیل کی نیت سے ایسا آدمی انشاءاللہ شاء تحجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا قیامت کے حضرت علامہ شامی نے لکھا ہے حضرت نے اس کو بیان کیا ہمارے حضرت بار بار بیان کرتے تھے کہ آج کے دور میں دن بھر آدمی کماتا ہے اگر رات بھر بھی جاگے گا تو اس کی نیم پوری نہیں ہوگی. دین ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو ہمارے پس سے باہر ہو. لہذا رات بھر سو چھ بجے, بجے, بجے, بجے نماز ہے جماعت سے نماز تو مسلم شریف کی روایت ہے اس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی جس نے فجر کی جماعت سے پڑھی گویا ساری رات عبادت گویا ابھی آخر رات میں آپ کھل جائے پانچ بجے تو چار رکٹ پڑھ کے اللہ تعالیٰ خوب مانگے آج میں اس دربار کو اس دربار پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار آخر رات میں سناٹا ہوتا ہے سناٹا ہوتا ہے مانگنے والے کم ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے کبھی مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا پہ آتے ہیں آخر رات میں حدیث شریف میں ہے مستقر ہے کوئی مقفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مقفرت کروں پنجاب والے سے پوچھیے پوتا کس کو کہتے ہیں پنجاب والے کھوتا گدے کو کہتے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہے وہ کتنا بڑا سوباب کھو رہا ہے وہ بتائیے لہذا فجر سے لے کر اب آج سے ارادہ کرنے کہ ہماری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ تو کہہ تو اور انشاءاللہ سرکار کی سنت کے خلاف بھی ہم نہیں چلیں گے کیا مشکل ہے کوئی کوئی کچھ کچھ نہیں کہے کہے گا انشاءاللہ کوئی کچھ کہے تو ہمارے سامنے لائیں انشاءاللہ یہ پاکستان ہے اگر یہاں پر تینی آزاد ہے تو تین بھی آزاد ہے کوئی نہیں کہے گا تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی تو کہیں ہم نے سرکار کی محبت میں داڑھی بڑھائی ہم کیا کریں ہمیں وہاں پہ شفات کروانی ہے ہم نے سرکار کی محبت میں پہنچا اوپر کیا ہے فرمایا سرکار نے ہڈی ہے اس کے اوپر رکھنا ہے شلوار تیبند پینٹ جو بھی ہے فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار شریف کی روایت جتنا ٹخلوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دو زخم جلے گا اس کو اوپر کرنے میں کیا حرج جب آپ السلام نے دیا صحابہ کو سب صحابہ نے اوپر کر لیا پنڈلیوں تک کچھ لوگوں نے نہیں کیا صحابہ کہتا ہوں صحابہ نہیں تھا وہ منافع پتہ چلا جو اس اس کو سے ڈرتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایک سال میں اس لیے ڈرتا ہوں داڑھی رکھنے سے پہنچا اوپر کرنے سے لوگ کیا کہیں گے اور تم بھی تو لوگ ہو تم کوئی تو نہیں ہو لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے تم بھی مرد ہو مرد بنو مرد ہو مرد بنو ایک اور نوجوان نے لکھا کہ جب آپ کے کہنے پر پانچا اوپر کیا ہے داڑھی بڑھائی ہے لوگ ہنس رہے او ہو ملا بن گئے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو تمہیں قیامت کے دن لونا نہیں پڑے گا لوگوں کو ہنسنے دو ایک تو ہم اللہ والوں سے رابطہ نہیں کرتے خود ہی خود چلنا چاہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے اللہ والوں سے رہنمائی ضروری ہے اللہ والے ان سے مانگنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں ڈٹے رہو ڈٹے رہو ایک لڑکا آتا تھا کراچی محفوظ والا کے پاس میں موسمیات میں نوکری کرتا تھا غزر, میرا کہتا ہے تم داڑھی کیوں بڑھا رہے ہو مجھ سے پلیٹ کے پیسے لو شیف کر کے آؤ یہ داڑھی واڑی نہ بڑھاؤ پتا نہیں یہ مسلمان ہو کے بھی ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ اکرم صلی اللہ علیہ سے نفرت کیوں ایک طرف محمد کا دعویٰ کرتے ہو ایک طرف داڑی نے اس نوجوان سے کہ تم داڑھی بڑھاتے رہو اس کی بات ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو افسر تھا نا بحث تو کر نہیں سکتے کچھ نہیں کہ اس کو उसको کچھ مت کہو اپنا अपना بھی भी मत छोड़ो कुछ میں में اس इसकी بڑھ गई والا نے یہ بھی فرمایا اس لڑکے سے تم داڑھی بڑھاؤ وہی وہ دعا کی درخواست کی پاس آنے جانے کی برکت سے اس نے کہا کہ بھائی آج تم جاؤ دن میں, میں چھٹی دے رہا ہوں جا کے سلاد آجاد پڑھ کے اور رات میں بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا میرا بیٹا بہت, بہت بیمار ہے دنیا والے آزماتے ہیں पहले حضرت بلال کو بھی آزمایا گیا کیا بلال کو مارا نہیں گیا پیٹا نہیں گیا کیا صحافیہ کو چیر نہیں دیا گیا اگر اسی وقت یہ لوگ کمزور پڑ جاتے آج ایمان ہم تک کہاں پہنچتا آج ہم دنیا سے ڈر کے سارے اعمال ہم نے چھوڑے ہوئے ارادہ ارادہ کر لیں جب ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بدد ہمارے ساتھ ہوگی ان پھر ان اللہ آپ دیکھیں گے یہی لوگ دعا کی درخواست کریں گے حضرت ہمارے لیے دعا کر کیوں نہیں گورنر سے دعا کرواتے کیوں بلی اللہ سے دعا کرواتے جانتے ہیں کہ گورنر کے پاس دعا قبول ہونے والا کوئی عمل نہیں ہے اگر دعا کرواتے ہیں. اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور دم کر دیجیے حضرت سے کہہ رہا مولانا صاحب تو محتم صاحب جو بزرگ بھی تھے انہوں نے کہا ابھی وہ تقریر کر رہے تھے وزیر صاحب کہ کچھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے کچھ دنیا بھی لے کے چلنا چاہیے سیاسی سیاسی تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کیوں اور ڈر رہے جو غیروں کے طریقے پر چلنے والے ہیں شیر اکیلا ہوتا ہے ڈرے مت کیا ہم اقلیت میں ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے کبھی ڈرتا ہے وہ تارے بندر اس کے سامنے جو ہے اس کے سامنے بندر نہیں آ سکتے کتنی بھی تعداد ہو, کتنی ہوتی ہیں, شیر اکیلا بادشاہ ہوتا ہے. نہیں ہوتی ستارے نظر آتے سورج جب نکلتا ہے ستارے کہاں جاتے ہیں نہیں جاتے سورج کے نکلنے کی روشنی کی وجہ سے ستارے غائب نظر آتے اسی لیے آج چند داڑی والوں جو دنیا کام رہی ہے کہے ڈرے کو لوگوں کو پکڑنا ہے ان لوگوں کو قابو میں کرنا ہے ان کو چند داڑی والے نظر آتے باقی سارا پاکستان نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے اللہ کا دین ایسا ہے اور یہ سنت کی روشنی ایسی ہے اس میں ہیبت ایسی ہے کہ یہی لوگ ان کو قابو میں نظر آتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمارے ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے ہمیں اچھی طرح ٹف ٹائم دیا تھا اور آج بھی یہی لوگ صلاحیت رکھتے ہیں اہل حق اور وہ لوگ جو پورے نیند پر چلتے ہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لاکھ کلمہ پڑتے ہیں ان کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے وہ بھی انہی کی طرح نظر آتی آج دیکھ لیئے سے میں ایسی اکثر بڑی جگہوں میں یہی حال ہے کہ بالکل کفار کا سیٹ اپ اپ گیٹ اوپ لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ کہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کیا کیا بھی دیا لا تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لہذا آج ارادہ کریں اب کتنا بیان کروں میں خود بھی تھک گیا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی جمعے کی نماز پڑھنی لہذا ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے سر کے بال ہمارے گال ہمارے اعمال سب سنت کے سانچے میں ڈھالیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے بس پورے پوری ذمہ داری سے اور پورے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ با ہو کے عرض کر رہا ہوں کسی کو حقیق سمجھ کے میں نے یہ بات نہیں کی سب کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں اپنا بھائی سمجھ ہیں یہ بات اس لیے پیش کی تاکہ ہمارے امال ایسے ہو جائے کہ قبر میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے اب کیا سوال و جواب سے کیا جائے یہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے تاخذ دوانا الحمد لله چھ دسمبر دو سفر نور مسجد